وہ جو جہن کی طرف ہان کے جائیں گے اپنی منہ کے بل ان کا ٹکانہ سب سے برا اور وہ سب سے گمرا۔